معذر سامر کرام یہ ہمارے لیے بڑی شہادت اور مسرت کی بات ہے کہ آج کے زبیر داوا سنٹر کے سارا ضلع سیاح میں ایک ایسی عدیم المدبش شخصیت ہمارے درمیان رونق فروغ ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان فضرت الشیخ ڈاکٹر وصول اللہ محمد عباس اللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ پجد حرام میں کئی سالوں سے مدرس ہیں پوری دنیا سے آنے والے حج اور عمرہ پر آپ کے دروس سے آپ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یوں تو آپ کا تعلق ہندوستان سے تھا لیکن اس وقت آپ لگتے سعودی عرب کے ایک عظیم ثبوت بن چکے ہیں اور یہ وہ نگر تابع ہیں علم اور علم کا وہ روشن چراغ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج پوری دنیا اور پوری عورت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے یہ پورے اہل جبیل کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا ہم ان کے شکر ادا کرتے ہیں اور ہم شیخ کو بلا تاخیر دعوت دیتے ہیں کہ شیخ اپنے مواد حسنا سے آپ حضرات کو اور ہمیں مستفید فرمائیں ہم شیخ کی صحت کے لیے اور ان کے علم میں برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ البرامین ان کے سائے کو تادیر قائم رکھے اور ان کے علم و عمل سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے عامر رب العالمین انہی مختصر کلمات کے بعد میں بسد احترام اور انتہائی ادب کے ساتھ اپنے معزد مہمان شیخ وسیع اللہ محمد عباس عفید اللہ صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے معاذ حسنا سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائیں جدا اللہ خیر اور آپ سے گزارش خواتین سے خاص طور سے کہ وہ دلجمعی کے ساتھ شیخ کے پروگرام کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا یہ پورا پروگرام نیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے اگر آپ کے اخوان اور دوست احباب جو اس پروگرام میں شریک نہیں ہیں انہیں آپ جو ہمارا اعلان پوسٹر شائع ہوا ہے وہاں پر اسے وہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ اسے اطلاع دے کر کے انہیں بھی اس درس سے فائدہ اٹھوا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرارة بالنار أعوذ بالله الصميل أليم من الشيطان الرجيم وضع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور آپ سب کو بھی جمع ہونے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے انشاءاللہ اللہ اجر مقدر کر رکھا ہے کسی کے کسی نے ہمیں کھینچ کر یہاں نہیں پہنچایا ہے زبردستی اپنی رغبت اور انشاءاللہ اخلاص اللہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت کو ضرور اس مجلس کی برکت سے ہم لوگوں کو ضرور نوازے گا اور پھر ان بھائیوں کا شکر شکریہ جنہوں نے یہاں بلایا اور ہم سب کے لیے اجر کے سامان کا کو مہیا کیا اب ہم لوگوں کا کام یہ ہے بزرگ نے بتایا بہت کچھ بتایا لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں البتہ اتنا اللہ کے شکر کے ظاہر کرنے میں تخصیص النعما جس کو کہا جاتا ہے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے سے نوازا اور پھر جب سے پڑھا اسی علم کو الحمدللہ پڑھا رہا ہوں اور سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو نفض اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے الحمدللہ ہر چیز کو کتاب سنت سے فرق کر کے عمل کرنے والے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی علم کے پڑھنے کی توفیق دی اسی میں اونچی سے اونچی ڈگریاں جو کچھ ہو سکتی ہے الحمدللہ للہ لیا اللہ کا شکر ہے اتنی بات کہوں گا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کریں جو بولے یا جو کہیں ہم اس پر عمل کرنے کی توحیق سے ورنہ بہت بڑے گناہ کی بات ہو جاتی ہے یا الدین احمن علم تقولون تفالون کہتے کہ ہو جس چیز کو خود نہیں کرتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے اسی طرح سن کر کے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے اللہدین استماعن الغرف ہے احسن ہو حدیث قرآن اور سنت کو سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں تو ان مجلسوں میں حاضر ہونے کا فائدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ سنیں ان, ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کر کے اس کو یاد کریں جب تک عمل نہیں کریں گے ہم بھول جائیں گے بھائیوں نے جس موضوع کا اعلان کیا ہے وہ ہے جہاد پھر اسلام یا اسلام کے اندر جہاد کی اہمیت میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ موضوع ہو لیکن بہرحال اصل میں جہاد کے بارے میں پوری دنیا میں غلط تصور پھیلایا جا رہا ہے اور پھر اسی غلط تصور کے شکار ہمارے نوجوان بھی ہو گئے ہیں اس وجہ سے جہاد جو ایک مقدس فریضہ اللہ تعالی نے حق سے دفاع کے لیے بندوں پر واجب کیا ہے اس مقدس فریضے کو بدنام کر دیا گیا ہے اس کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے اس کا یہی ہے جہاد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمام امبیا نے آپ سے پہلے پیارے رسول نئے نبی نہیں تھے البتہ یہ کہ افضل اور سب کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ سے پہلے انبیاء گزر چکے تھے قد من قبل رسول اور سب کا طریقہ یہی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے اپنی قوم کو رحبد اللہ اور پھر اون اللہ کی عبادت کرو میری اطاعت کی روشنی میں تمام انبیاء کو یہ حکم تھا فرق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور سابقین انبیاء کی رسالت میں یہ ہے کہ پہلے نبی بھیجا جائے بھیجے جایا کرتے تھے یا بھیجے جاتے تھے صرف اپنی قوم کی طرف تصور کیجئے کہ بیک وقت ہو سکتا ہے کئی نبی بھی ہو سکتے ہیں کوئی قوم مشرق کوئی قوم مغرب میں تو اس طرح پہلے کے انبیاء اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے دوسری قوم کے لوگ ان کی نبوت اور رسالت کے احکام کے پابند نہیں تھے لیکن ایک حقیقت ہے کہ توحید کے معاملے میں کسی نبی کی رسالت یا نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی وحدت اللہ کے اسمار صفات اور روحیت اور جتنا ربوبیت کے جو جو شخ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں تمام انبیاء کی رسالت میں وہ چیز رہے کوئی اختلاف نہیں صرف اختلاف ہوا کرتا تھا جو عملی احکام ہوتے ہیں سلاد میں زکوٰۃ میں حج میں یا یہ کہ قبلہ کس طرف ہو یہ سب اختلاف تھا لیکن توحید میں سب کی دعوت ایک تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آپ سے پہلے انبیاء بھی آئے قوموں نے کچھ قوموں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کی دعوت کو قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال ان میں اپنی دعوت کو پھیلاتے رہے لیکن انہوں نے ان کی قوم نے سوائے چند لوگوں کے سب نے ان کو گھٹکار دیا قبول نہیں کیا آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب شکایت کی اور بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باداش میں ان کو ہلاک کیا رب داؤت قومی کلا داؤت اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو کھل کر کے چپکے سے تنہا تنہائی میں ایک ایک کر ہم سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے اور کبر کیا تیری دعوت کو نہ ماننے سے آخر میں جا کر کے آپ نے بتایا کہ ربرا تذر اللہ قرض من لکھا پھر نہ تیارہ ان کا اے اللہ تعالیٰ اے اب اس دنیا میں کوئی گھر والا نہ چھوڑ کوئی بسنے والا دار والے گھر ہوتا ہے تیار والے گھر میں بسنے والا اے اللہ تعالیٰ اب سب کو ہلاک کر دے کوئی بسنے والا نہ رہے ان تجرب عبادک اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے گمراہ، گمراہی کے سبب بنیں گے ان تجرم عبادک الو عبادت ولا یہ دلہ فاجرنگ کپارا ان کی نسل بھی فاسق اور فاجر اور کافر ہوگی تو انبیاء کا یہ سلسلہ جاری رہا اور انبیاء اور آپ کے مخالفین میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہی اختلاف ہوتا رہا مار پیٹ ہوتی رہی کمزوروں کو ستایا گیا انبیاء عام طور پہ کمزور رہے حق ہمیشہ حق والے کمزور ہوا کرتے ہیں لیکن جب تک جب اللہ کی مدد آتی ہے تو تین سو تیرہ کے افراد مکے کے ایک ہزار مسلح فوجوں کے اوپر بھی غالب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے مقدر کر رکھا ہے کہ حق والے کم ہوں گے وہ مایو منب اللہ اکثر حمل ہوں کا کافرون اکثر اگر ایمان بھی لاتے ہیں تو کفر کرتے ہوئے لیکن خالص دین برمد کرنے والے تھوڑے ہی رہیں گے اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے لا تضال الطاع قدم حکومتی ظاہرین الحق ہمیشہ ایک ٹولی یہ نہیں کہ بہت بڑی جماعت طائفہ کہتے ہیں جو تھوڑی تعداد کے لوگ ہیں ایک ٹولی ہمیشہ رہے گی اس دنیا میں جو حق کے اوپر غالب رہے گی لایات الرحمن خزرحم دنیا ان کو چھوڑ دے دنیا ان سے بیزار ہو جائے لیکن ان کا نقصان نہیں ہوگا تو اس طرح کر کے انبیاء آتے رہے اور بہت سے انبیاء کو شہید بھی کر دیا لوگوں نے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان ہے تعلق اور جالود کا قصہ کلام پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تالوق کو ملک بادشاہ بنا کر کے بھیجیں گے اور تم ان سے جنگ کرنا یہ جہاد جو ہے تمام انبیاء کے زندگی میں زندگی میں طاقت جب ان کو ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا جن کے پاس طاقت نہیں تھی ان کے اوپر جہاد کو فرض ہے جہاد کیا ہے یہ کہ حق کے راستے میں اگر کوئی روڑا بن رہا ہے حق کو روکنا چاہتا ہے اس کو حق نہیں کہ حق کو روکے لیکن وہ حق کو اپنے اپنی طاقت سے دبانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے پھر ان کو اجازت دی کہ تم لوگ بھی ان سے جنگ کرو اور ہماری مدد تمہارے ساتھ رہی ہے یہ ہے حقیقت جہاد یعنی ہم کس وقت اگر کوئی اٹھ کر کے اللہ کے دین کو کسی بھی ملک میں پھیلانا چاہیں کوئی اس راستے میں ہمیں آ کر کے بند لگا رہا ہے روک رہا ہے کہ نہیں تم اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو اگر طاقت نہیں ہے تو پھر صبر کر کے ہم زندگی گزاریں گے اور اگر طاقت ہوگی تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے یہ ہے جہاد یہ حق جو ہے ایک عام آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تمام پہلے کے انبیاء حضرت منصا حضرتن عیسیٰ وغیرہ کے زمانے میں ہر شخص کو یہ حق تھا طاقت ہوتے ہوئے دشمن سے دشمن کو اپنے سے دفاع کرو رہ گئی بات دفاع کرنے کی شکل میں بعض علما کہتے کہ نہیں جہاں کہیں کفر دیکھو اس پر حملہ کرو لیکن جہاں تک عام علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی دعوت کے راستے میں روڑا نہیں بن رہا ہے یا یہ کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں اور اگر کسی مسلمان کو وہ صرف اس وجہ سے ستا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم طاقت کو استعمال کر کے اور اس حساد کو ختم کریں گے آپ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کون سی آیت حیشیا رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رقی تم الدین کفر ہو جب کفار سے تمہارا تمہاری مٹھیڑ ہو جنگ کی شکل میں تو غربر رقاب کوشش کر کے ان کو مارنے کی کوشش کیونکہ وہ تمہیں مارنے کی کوشش کرتے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ان کی گردن کو مارنے کی کوشش کرو حد تعیداد سنت جب ان سے ان کو قتل کر لو تمہیں وہ مارے قتل کرے تم کو غلبہ ہو تو جنگ کو روک دو قتل کو روک دو جب وہ قتل کر رہے ہیں تو قتل کرو اگر وہ قتل کو روک رہے ہیں تو پھر ان کو باندھ رو تشد الحساب یہ اسلام یہ بہت بڑا ایک قاعدہ ہے پوری نبوت کے یعنی قوانین میں اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ یہ کہ اگر وہ ہاتھ کو روک لے رہا تو ہم بھی ہاتھ کو روک لیں گے یہ نہیں کہ ہم نے ہمارے اوپر وہ حملہ کر رہے تھے اور پھر ہم جب قابض ہو گئے تو ایک ایک کر کو فنا کر دیں نہیں فشد الوسا ان کو باندھ یعنی یہ نہیں کہ چپکے سے موقع پائیں تو کسی کو قتل بھی کر دیں اور کچھ ہو بعد دو پھر وقت کی وہ جہاد یا جنگ ہم تو جہاد کا نام لیتے ہیں مقدس لفظ ہے وہ تو ظلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا ظلم کے لیے جنگ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد باندھنے کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے تو یا تو ان پر احسان کر دو یا ان سے فیدیا لے کر کے ان کو چھوڑو فدیا کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اتنا جرمانہ رکھ دیا جائے تاکہ تم آئندہ پھر یہ عہد بھی ہو کہ آئندہ تم جنگ نہیں کرنا ہم سے اور ہم اس پیسے کو لے کر کے دین کے کام میں خرچ کریں گے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا بدر کے موقع پر یقیناً آپ جانتے ہیں جس کا اشارہ پہلے گزر چکا وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ نہیں کیا تھا پیارے رسول کو صحابہ کرام کو کیا کچھ ستایا نہیں گیا یہاں تک کہ حضرت عمار اور ان کے والد یاسر کو قتل کر دیا گیا ان کی ماں کے سمیہ کے شرمگاہ میں تیر مار کر کے اور ان کو شہید کیا گیا پیر رسول گزرے ان کی طرف ستگاہتے یا یاسر اے یاسر کے صبر کرو فین مل جن تمہارا ٹھکانا آخری جنت ہے تو کہنے کا مطلب حضرت حضرت بلال کو ستا تھے پتھر گرم پتھر پہ لٹا کر کے اور پھر اوپر گرم پتھر ڈال دیتے تھے اور وہ احد عہد کر کے چیخ رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گزرے انہوں نے کہا کیوں بسکین اور بیچارے کو کیوں ستارے ہو کہا تمہیں بہت کچھ رحم آ رہا ہے تو ان کو خرید لو خرید کر کے انہوں نے آزاد کر دیا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا بڑا درجہ دیتے تھے حضرت بلال کو کہتے تھے سعید نا سیدنا یعنی حضرت ابو بکر ہمارے بڑے اور سردار ہیں ہمارے سعید اور سردار بلال کو انہوں نے آزاد کیا بلال کی بہت بہت بڑا درجہ تھا بلال کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی آپ معذن رسول تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کو بہت کچھ ستایا گیا پیارے رسول نے ان کو اس وقت طاقت نہیں تھی نہ کہ ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے جو آج کل ہمارے نوجوان جہاد کے نام سے گمراہ ہیں حقیقت میں وہ لوگ دین کو نہیں سمجھ سکے سنت نہ چھوڑ سنت کو نہ سمجھنے کی بنا پر جو چند لوگ ان کو گمراہ کر رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں کچھ لوگ اس میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود دور رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں دوسروں کو اس آگ میں جھونک کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ کانڈ کرو فلاں جگہ بند توڑو فلاں جگہ کچھ لوگ ہیں وہاں قتل کرو خود و قتل ہو جاتے ہیں بیچارے نوجوان جہاں بھی آپ دیکھیں گے نوجوانوں ہی کو استعمال کیا جاتا ہے جن کو کہہ لیجیے کہ اتل لیجی کے کمزور ہوتے ہیں ان کو خارجی بنا دیا جاتا ہے تہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب ابو جہل ابو میاں نے کتنا ستایا مسلمانوں کو اور وہ کعب روایت میں آتا ہے کہ ہر روزانہ جب سایہ عصر کے بعد کا ہوتا تھا اور کعب شریف کا سایہ زمین پر آ جاتا تھا تو ان کی وہاں ان کے فرش بچھتے تھے اور وہاں تکیا لگا کر کے چادریں چادروں کو لپیٹ کر کے ٹیک لگا کر کے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے بڑے کنتراک سے بیٹھ کر کے آپ دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے اگر یہ جائز ہوتا کہ اکا دکا کسی کو قتل کر دو تو پیارے رسول کو بھی یہ طاقت تھی یا جن کو سکھایا تھا ان کو پیارا رسول استعمال کر سکتے تھے کہ جاؤ وہاں بیٹھے ہیں کی دو ایک کو کم سے کم قتل کر ڈالو تو کم سے کم شر ختم ہوگا نہیں یہ چیز شرعی نہیں ہے اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ فساد کو فساد کے ذریعے سے ختم کیا جائے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف سے آ رہے تھے وہاں بھی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا آپ کو بہت کچھ سکھایا ہمارا لہولحان کیا روایت مشہور ہے آئے تو پہاڑ کا فرشتہ آ کر کے پیارے رسول کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان ہم پیس جا رہے ہیں پیارے رسول رحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا ارسل رسوله بالہ دین الحق دین کلی بھیجا ہی تھا اس لیے کہ اس دین حق کو ہر ایک کے اوپر غالب کرے نہ کہ لوگوں کو مار کر کے اور پھر اپنی حکومت کریں نہیں دیر رسول سے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعال کا حکم ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو ہم پیس ڈال دو پہاڑوں کے درمیان دیر ر میں ایسا نہیں چاہتا ہوں ل اللہ محد الدین ہو سکتا ہے ہماری امید ہے مجھے کہ اللہ تعالی ان کے نسل میں سے ان کے پیٹ کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اس دین پر عمل کرے اس دین کی مد کریں گے تو ایسے ہی ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا انتقامی جذبہ پیارا رسول کے یا کسی رسول کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے اسی طرح اگر وہ حقیقت میں نائب رسول عالم ہیں تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکا دکا جا کر کے تم لوگ یہ کام کرو اگر اگر ایسا ہوتا تو پیارا رسول ضرور حکم دیتے کم سے کم دو ایک کو تو مار ہی ڈالتے بلال ہیں اسی طرح یاسر تھے عمار سب لوگ جو ظلم سے بے, بے حال تھے کسی نہ کسی طرح وہ بہرحال کسی نہ دو چار کو کو مار ہی ڈالتے لیکن فیر رسول نے صبر کیا اور صبر کرنے کی تلقین کی چپکے سے آپ زار رقم میں بیٹھ کر کے تعلیم دیتے رہے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ ستانے کے لیے آخر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خبر شاہ کو ہجرت کر جاؤ یہاں بھی بہت سی بہت کچھ نش... دروس ہیں بہت کچھ ہمیں سبق ملتے ہیں عبرت ہے سیرت میں کہ پیارے رسول نے ان کو وہاں بھیجا نجاشی حبشاہ کے نجاشی یعنی بادشاہ کے پاس جو کہ نصرانی تھا لیکن کیا فرمایا آپ نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ ملک انعدل انصاف پسند بادشاہ ہے جاؤ وہاں تم پناہ لے لو وہاں بھی جا کر کے پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کے جو بھی کافر ہو اس کو مارنے کی کوشش کرو نہیں اگر ایسا ہوتا تو پیارا رسول تو صحابہ کو وہاں جگہ بھی نہیں ملتی آج کل آپ دیکھیں میں خود دیکھ چکا ہوں جو ہے برطانیہ میں اس وقت میں خود وہاں تھا تو کچھ لوگ جو اخوانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اخوانی ہیں وہ لوگ مصر سے پھوٹ کر کے پھر اردن اور سوریا وغیرہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جو مصر کے اخوان المسلمین کے فکر کے تھے جن کا بہت کچھ جن کی کوشش رہی کسی طرح ہم حکومت پر قابض ہو کر کے پھر لوگوں کی اصلاح کریں یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کی اصلاح کیسے ہو امت کی حکومت لے کر کے یا پھر افراد کی اصلاح انبیاء کی جو دعوت رہی ہے انبیاء کا جو منہج کار رہا ہے منہج دعوت رہی ہے رہا ہے یہ رہا ہے کہ پہلے ان کو توحید سکھاؤ نہ کہ حکومت لینے کی کوشش کرو تو وہاں کچھ لوگ وہاں بھی پناہ گزیر ہیں اب بھی ہیں اور وہاں حکومت ان کو ہر آسانی دیتی یہاں تک کہ اگر اس کے پاس کھانے کا نہیں ہے تو جا کر کے دفتر میں لکھائیں بھوکا نہیں مرے گا وہاں لیکن ہائڈ پارک وغیرہ میں جا کر کے جہاں ہائڈ پارک میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے کوئی بھی کچھ بولنے لگے دو چار آدمی سننے والے مل جاتے ہیں جا کے وہاں کھڑے ہو کر کے دوسری جگہ سڑکوں پر آپ برطانیہ کے بھائیوں سے پوچھا اگر کوئی یہاں ہو وہ جا کر کے کہتے تھے کہ ہم ملکہ برطانیہ کو برقع پہنا کے چھوڑیں گے اب آپ سوچیے وہاں پناہ لیے ہیں اپنے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں مصری لوگ اور دوسرے لوگ اور وہاں زبردستی اس کو برقع پہنانا چاہتے ہیں اللہ کے بندو خود اپنی اصلاح کر لو جس کے تم ذمہ دار ہو اور اپنے ارد گرد جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کرو یا اگر کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے سن کر کے دین قبول کرنے تو ان میں کوشش کرو وہاں کی حکومت یہ بھی نہیں روکتی ہے کہ نہیں دوسروں کو دین کی طرف نہ بلاؤ یہ بھی ہے لیکن وہ بیوقوف ایسے ہی شور کرتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا جہاں کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا اور وہاں پیار رسول نے ان کو جو بھیجا تو وہاں کے قانون کے تحت وہ لوگ وہاں رہے اس نے کبھی ان کو چھیڑا نہیں ان کی سلاد اور ان کے دوسرے جو اسلام کے اعمال پہ عمل کرنے میں ان سے روکا نہیں آخر میں لوگوں نے یہاں سے مکے سے پہنچ کر کے لوگوں نے شکایت کی کچھ ہدیہ وغیرہ لے جا کر کے پہنچا اور شکایت کی کہ ہمارے قوم کے کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں ہمارے دین سے مختلف آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے لیکن وہ عادل بادشاہ ان کو سن کر کے یا ان کی بات کو سن کر کے بھڑکا نہیں بلایا اور اس نے امتحان لیا حضرت حضرت جافل اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی رو رعایت کے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی کھل کر کے وہ آد طور پر توحید اس کے سامنے بیان کیا اس نے اس کے دل میں وہ بات اتر آئی یہاں بھی مسلحت نہیں دیکھنا ہے جہاں بھی آدمی پہنچے اپنے کو مسلمان ظاہر کرے پورے طور پر یہ نہیں کہ چھپ کر کے ہم مسلمان بن کر کے کوئی اور طریقہ استعمال کر کے چھپے مسلمان بنے اور پھر دعوت کب لے ہو دیں نہیں ہم مسلمان ہیں چلتے پھرتے جہاں بھی وقت آیا وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو فیم کر کے نماز پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ عربک الحمس جدن و تہورن کوئی اس میں اے اے اے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے خصوصاً ایسی جگہ پہ جہاں کوئی حکومت اجازت دے رہی ہے روک نہیں رہی ہے تو وہاں جا کر کے حضرت جعفر وغیرہ جو تھے صحابہ الحمد الحمدللہ دین کے اعمال احکام پر عمل کرتے رہے اس نے جب سنی بات تو اس کے دل میں بھی ایمان آ گیا ایمان کو ظاہر نہیں کیا لیکن جب وہ ہوئی تو پیارا رسول کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے سے خبر دی کہ آج ملک العادل نجاشی کا انتقال ہو گیا چلو جنازے کی نماز پڑھ لیں صاحبہ کرام کو پیارا رسول نے تین صف بنا کر کے ایسے کہ جیسے جنازہ سامنے ہو اس طرح کر کے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا جنازہ غائبانہ کا مسئلہ یہی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں جہاں کہیں ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہو اگر اس کے اوپر کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھی ہو کسی نے تو واجب ہے کہ مسلمان کہیں بھی ایک جگہ اگر پڑھ لیں تو سب کے اوپر سے ان کا اس کا فرض ادا ہو گیا ہر ایک کے اوپر دوری نہیں صرف اختلاف کرتے ہیں اورلما کی جہاں جنازے کی نماز پڑھ ہی گئی ہے اس کے اوپر پھر جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے لیکن ان شاء اللہ جائز ہے جنازے غائبانہ پڑھنا تو پیارے رسول نے جنازے غائبانہ پڑھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے وہاں بھیجا صحابہ کرام نے وہاں وہاں کے قانون کے خلاف کوئی ایسی ایسا ایسی حرکت نہیں کی کہ لوگوں کو اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کو ہم قتل کریں یا موقع ما کر کے ان کو ماریں داڑیں یہ سب اسی طرح بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو کفار پریش نے جو پروگرام بنایا وہ یہ کہ ایک قافلہ بھیجا جائے شام کو تجارت کے لیے جو کچھ نفع اس سے ملے گا اس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ایک کے لیے استعمال کریں گے یہ ان کا پروگرام تھا تو قافلہ لدا ہوا سامان سے آ رہا تھا مدینے کے بدر کے پاس سمندر کے راستے سے جانے والا تھا پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی کہ ان کا یہ ارادہ ہے اور آپ اس قبیلے کو اس کافلے کو چھیڑیں آپ جلدی سے نکلے لوگ تیار نہیں تھے جو بر وقت حاضر تھے تین سو تیرہ آدمی اور ستر اونٹ دو گھوڑے باقی پیدل ہی سب کسی کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی لے کر کے پیارا رسول کے پدائی تو تھے ہی وہ سب نکلے اور گئے اور کابلے کو چھیڑا حضرت ابو سفیان اس قابل کے سردار تھے کیوں چھیڑا کیوں کہ انہوں نے ہمارے خلاف اس کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا ورنہ پیارا رسول ان کو نہ چھیڑتے تو آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے دیکھیں جہاں کہیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا پروگرام بنایا جہاد تو صرف ان کے شر کو روکنے کے لیے ان کے شر کو روکنے کے لیے پیارے رسول نے ان کو چھیڑا قافلہ حضرت حضرت سفیان ابو سفیان وضی اللہ بھاگ کر کے سمندر کے آخری کنارے سے ہو کر کے اور نکل گئے دور ہو گئے وہاں بچ گئے مسلمانوں کی دسترس سے باہر ہو گئے وہاں تک مسلمان نہیں پہنچ سکتے انہوں نے خبر بھیجا مکے میں کہ بھائی مد... رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لوٹنے آ رہے ہیں تم لوگ مدد کے لیے پہنچو اور پھر کوشش کی نکلنے کی پھر جب نکل گئے تو دوسرا آدمی دوسرا قاصد بھیجا کہ ہم محفوظ ہو گئے اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں لیکن ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ نہیں ہماری یہ بہت بڑی ناک کٹ جانے کی بات ہے بہت بڑی ہتک ہے کہ مدینے میں چند افراد نے ہمارے ہمارے قافلے کو چھیڑا اب ہم جائیں گے اور بطر میں اپنا ڈیرہ ڈال کر کے وہاں اونٹ زبا کریں گے شراب پیئیں گے اور وہاں لوڈیاں ہمارے سروں پر گائیں گی تاکہ پورے عرب میں ہمارا دھاگ بڑھ جائے اب ان کا مقصد یہی تھا کبر اور تکبر اور فخر اور افتخار تو بہرحال آئے اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ فرما و شاء الرحم کر مدینہ کے دو جب حج کے دوران پیارے رسول کو ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ مکے کے ایمان تو لے آئے اسلام لے آئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مکے میں آپ مکے میں ہیں مکے میں ہوتے ہوئے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ مدینے آ جائیں تو ہم جیسے اپنے نفس سے دفاع کرتے ہیں مدینے میں رہ کر کے ہم دفاع کریں گے مدینہ رہ کر کے ذرا سے دیکھیں اس زمانے کا جو کر رسول کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اب جب باہر نکل کر کے بڑے ایک کا بہت بڑی لشکر سے مقابلے کا خطرہ ہوا تو پیارے رسول نے سوچا کہ ان سے مشورہ لے لیں کیونکہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم مدینے میں رکھ کر کے دفاع کریں گے تو پیارے رسول نے پوچھا تو حضرت نبوبک نے کہا اللہ کے رسول چلیں ان سے مٹبھیڑ ہوں اور دوسرے صحابہ نے بھی کہا لیکن پیارے رسول نے کہا آشیر والیائی انداز حضرت بن معاذ صادن بادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انصاری کیا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں اگر ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اگر سمندر میں آپ گھوڑے دوڑا دیں یا خود تل کل قیمت اگر سمندر میں یا ریت میں آپ اگر گھس جائیں گے تو ہم کے پیچھے گھس کر کے ان سے جنگ کریں گے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے خوشی خوشی اپنے کو جنگ کے لیے تیار کیا صرف دفاع کے لیے یعنی یہ کہ اب چونکہ اگر مسلمان پیچھے آ جاتے تو ہو سکتا ہے اک لاکھ کی فوج آ کر کے مدینے کو گھیر لیتی پھر مسئلہ اور ہی اہم ہو سکتا تھا اللہ کی مدد سے آپ نے جا کر کے ان سے جہاد کیا جنگ کیا یہاں جہاد تھا جہاد کا معنی یہ ہے کہ دفاع کرنا ہے دشمن کے سر کو اگر دفاع ہو جا رہا ہے تو پھر اگر وہ چلے گئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے بات ہے ان کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنے کا اسلام لیا اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بہرحال اور اگر وہ وہیں سے چلے جاتے ہیں اور کپارے پریش بھی نہ آتے تو پیار رسول مدینہ واپس آ جاتے تو گویا اسلام جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار کھینچنے کے لیے تاکہ دنیا میں امن ہو جائے اسلام نام ہے سلم اور سرے کا ایمان نام ہے امن سے تو اسلام سلم سلح ہر ایک کے ساتھ چاہتا ہے اور ہر ایک کو امن دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیدہ رقید ملیہ دینا کپڑوں جب کفار سے مقابلہ ہو مارو ان کو جب وہ جنگ کرے تمہیں مارنا چاہیں تمہیں قتل کرنا چاہیں جنگ میں تو تم ان کے گردنوں کو مارو جب ان کو قتل کر لو اور وہ ٹھنڈے پڑ جائیں جہاں جنگ کرنے سے رک جائیں تو باندھ لو ان کو اور ان کو یا تو فدیا لے کر کے پیارے رسول نے بھی ان لوگوں سے فدیہ لیا کچھ لوگوں کو قید کیا ادا کر کے فدیہ لیا کچھ لوگ جو پڑھنے والے لکھنے اور پڑھنے والے تھے اسلام کی سب سے پہلی آیت دین ایمان سکھانے کی اخرا بسم ربک عرب خلق خلط تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے رسول کو تو پیارے رسول نے چند ہی لوگ عرب کے اسلام آیا تو ذکر آتا ہے کہ چار آدمی مکے میں صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے باقی امی یعنی یوں ہی سن کر کے چیزیں یاد کرتے تھے لکھنا نہیں جانتے نہ پڑھنا جانتے تھے لیکن جو لوگ پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے پیارا رسول نے ان سے عہد کیا کہ ہمارے دس بچوں کو ہر ایک آدمی لکھنا پڑھنا سکھائے اور جو مال والا ہے مال دے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یا باندھ کر کے یا تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو اس کے یعنی جرمانہ لے لو حد کا الحر کلام باغ کا حد عربی میں اس وقت تک یہ سب کام کرو جب تک کہ جب آخری مرحلہ پہنچ جائے اور جنگ اپنے ہتھیار کو ڈال دے تمہیں بھی ہتھیار کی ضرورت نہ پڑے تو بھی ہتھیار ڈال دیں یعنی اگر ہتھیار ڈال دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر امن قائم ہو گیا اور یہی مقصد ہے اسلام کا وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی اگر ہتھیار ڈال دے رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ جنگ کرنے سے اور پھر جب وہ ہتھیار ڈال دیں گے تو ظاہر بات ہے ہمیں مزید ایم دین اور ایمان کو کی دعوت دینے کا موقع ملے گا اگر اس میں کوئی ابھرا جنگ کرنے کے لیے تو پھر ہم سے جنگ کریں گے یہ ہے مقصد جہاد کا یقیناً جہاد ایک مقدس خریدا ہے اور اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور غلط سمجھایا جا رہا ہے اس سے پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا جو لوگ نصارہ ہیں یا یہود ہیں آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں ان کے انبیاء کو بھی حکم تھا کہ جہاد کریں اگر کوئی شخص ان کی دعوت کے راستے میں آ کر کے دعوت کو روکنا چاہتا ہے طاقت کے ذریعے سے تو طاقت استعمال کریں اور اگر صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح کریں یہ سب قواعد تمام انبیاء کے درمیان رہے ہیں لیکن جانتے ہیں یقیناً مسلمان حقیقت میں اب کہا اس کی جڑ کہاں سے پکڑی جائے مسلمان جب کمزور ہوئے تو جہاد کے لائق رہی نہیں گئے تیسری چوتھی صدی کے بعد مسلمانوں میں کمزوری آئے اندلس سے اسپین تک پہنچنے کے بعد بھی آپس میں لڑ بیٹھے طوائق ان ملوکی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک علاقے میں ایک بادشاہ دوسرے علاقے میں دوسرا بادشاہ ورنہ ہارون رشید کے زمانے میں پورا قبرص سے لے کر کے اور ادھر چین تک حکومت مسلمانوں کی تھی یہ قصہ مشہور ہے تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ وضو کرنے نکلے تو دیکھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا حرکت کر رہا ہے ان کے سر کے اوپر تو اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ام تری ہے سشی جہاں کہیں جا کر کے برسو برسوں پھنس یا خراج کی اس کا خراج میرے پاس آئے گا مجھے اس, کی اس کا نفع ملے گا یعنی اتنی بڑی حکومت تھی اکیلے ایک خلیفہ کی تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے ہر شہر میں گورنر ہو خلیفہ کے تابع ہوں اور ہر ایک اس خلیفہ پر جان دینے کے لیے تیار رہے لیکن جب مسلمانوں میں کئی خلیفہ ہوئی آپس میں ایک دوسرے سے بھی لڑنے لگے تو پھر دوسروں کو ہوش آیا کہ اب ہمارے ملک پہ آ کر کے آپ جانتے ہیں اسپانیہ جس کو کہتے ہیں اسپین تندلس اس وقت ان کی تحریروں میں آپ دیکھیں وہ اس کو فرانس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے سیلاب کو روکا ہے آگے بڑھے فرانس کی طرف مسلمان تو جنگ کیا بہت اور وہیں اسپین کے حد تک مسلمانوں کی حکومت رہ گئی اس کے بعد آپس میں جب اختلاف ہوا تو ان کی طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پھر ان کو موقع ملا ان پر قبضہ کرنے کے ایک زمانہ آیا کہ اسپین میں مسلمانوں کو یعنی جو قتل عام ہوا مسلمانوں کا بہت سے سمندر کی طرف بھاگے کوئی سواری نہیں ملی تو تلوار کے ڈر سے سمندر میں ڈوب کر کے ہزاروں مرگے جیسا کی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے باہر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اب اسلام اسلام سے اب نئے جو مسلمان گئے, گئے ہیں لیکن اب بھی جا کر کے دیکھیے وہ جو پرانے مسلمان تھے وہ عیسائی بنا دیے گئے ہیں داؤد ان کا نام ہے اسماعیل ان کا نام ہے ان کے خاندان میں یہ سب نام ملتے ہیں اب بھی اب بھی ملتے ہم نے جا کر کے دیکھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور پڑے تو ان لوگوں کو موقع ملا کہ ہم ان پر حملہ کریں حملہ کرتے کرتے آہستہ کبھی مسلمان غالب رہے کبھی یہ نسارہ غالب رہے آخر فلسطین میں بھی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا تھا سو سال کے بعد صلاح الدین نے پھر اس کو چھڑایا پھر اس کے بعد اب انہوں نے یہودیوں نے،, نے, نے قبضہ کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب کمزور ہو گئے تو اب جہاد کی طاقت ان کے اندر رہی نہیں گئی اکٹھا ہو ہی نہیں سکے تو اب نوجوانوں میں یہ چیز ابری کی ہمارے اوپر مکر یہ حقیقت ہے یہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے نام سے ناجائز ان کی طرف بہت سی چیزیں ہر ملک میں منسوب کر کے اپ نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے تو اب ہدایت کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو گئے لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ جو جذبہ ہے ہم اس کی قدر کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس جذبے کو قابو لانے کے لیے سنت رسول کا سہارا لیجیے ورنہ اس کا نقصان بہت کچھ ہوگا یقیناً اگر نوجوانوں کو چھوڑ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کس کام آئے گی اگر وہاں ہمارے اوپر جرم ہو رہا ہے فرا ملک میں تو ہم جا کر کے وہاں دو چار کو مار کر کے اپنے اپنی جہاد کی پیاس کو بجھا لیں اور کچھ تو جہاد کے نام سے یہ سب کیا جا رہا ہے یہ چیز نقصان دے رہی ہے نقصان دہ رہی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے امام ابن تیمیہ سو میں ان کی ولادت ہوئی 728 سو اٹھائیس میں ان کی وفات ہوئی تاطاریوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا اس وقت تاطاریوں نے حملہ کیا وہ نکلے اور باقاعدہ اپنی خود آگے بڑھ کر کے تلوار لے کر کے جہاد کیا رمضان کے دن تھے لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ہم جہاد کیسے کریں تو کہتے تھے نہیں نکلو جہاد کے لیے اور افطار کر لو رمضان چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو بعد میں روزہ رکھنا جس کو اللہ سارا زندہ رکھے گا وہ ان کا نا ضم دیکھیے ایک عالم اپنے علم کا سہارا لے کر کے اللہ کی مہربانی سے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں سبحان اللہ اور جہاد کیا جان توڑ اور چنگیز خاں والا کو پسپا کیا تو ایسا ہوتا رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یقیناً جو مجبور ہیں تو لوگوں کے رویوں سے جو ان کو چکا رہے ہیں لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے کہ یقیناً ایسا نہ کریں صبر کریں کیونکہ پیر رسول نے بھی ان کو کہا تھا سبرن یا آلیہصر آلیہصر صبر کرو صبر کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس صبر کا بدلہ اچھا دے کیونکہ کہ اکتا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا نقصان بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ جو فرانس میں ہوا ہے اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ بیچارا مسلمان بہت بھوکا کھا رہا ہے کوئی غیر مسلم ہی آ کر کے کہے کہ تم لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ ابل پڑتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ان کو بڑھا کر کے اور پھر ان کو فنا کیا جائے ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اپنے کو سلفی کہہ کر کے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو نوجوانی جوانی کس کام آئے گی اندر اندر کو بھار کر کے اور ادھر ادھر, ادھر غلط کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ہزاروں پکڑے جاتے ہیں ابھی ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں حیدرآباد بتاتے ہیں کہ دیر ہزار نوجوان صرف حیدرآباد کے اور دو چار سال سے بند ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہے وہاں ایک بیگم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے سبحان اللہ پہلی مرتبہ دیکھا ہم نے کہ یعنی امت میں ایسی بیٹیاں بھی ہیں ان سے بات ہوئی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے بات کی ہے کہا جو پیسہ لینا ہو ان کے جرمانہ دینا ہو ہم تیار ہیں چھ سو کو چھڑا دیا تھا انہوں نے دو ہفتہ تین ہفتہ پہلے اور باقی کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور وہ بند ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کیوں وہ جانتے ہیں کہ یہ یوں ہی ایسے پکڑ لیے گئے ہیں اس میں ہوں گے دو ایک جو اصل مجرم ہوں گے لیکن ان کے پیچھے ہزاروں کو پکڑا جا رہا ہے فرانس میں ابھی جو کچھ ہوا ہے فرانس میں ابھی آ... کل ہی بات کی ایک دوست نے جو وہاں بہت دنوں سے رہتے ہیں ارمن کے ہیں اور وہ عالم بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ اور یہ چیز ہم نے دیکھی میں وہاں تھا پہل کے آپریشن کے لیے ساڑھے چار مہینے تک تقریبا مسلسل وہی رہا پہلی مرتبہ پندرہ بیس دن کے بعد واپس آ پھر دوسری مرتبہ تو کافی وہاں کے حالات اور وہاں کے لوگوں سے معلومات ہے اور وہ بیچارے بہت کچھ متعلق ہیں ہم سے ہر چیز کی خبر تو وہ بتاتے ہیں کہ اب حکومت نے پروگرام بنا دیا ہے کہ یہ لوگ وہاں کے لوگ لڑکے نوجوان جو, جو, جو, جو, جو ہیں وہ توپ پہنتے ہیں اور ٹوپی پہنتے ہیں وہاں کا لباس پترون اور یہ سب پہن کر کے نہیں چلتے اور نہ دفتروں میں جاتے ہیں سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں لیکن توپ اور لترا پہن کر کے اور کوٹ پہن کر کے جائیں گے سبحان اللہ تو اب حکومت نے قانون بنا دیا ابھی کل ہی انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے بچوں کو دہشت پر پال رہے ہیں تو جو ٹوپی پہناتے ہیں اور جو لمبا کرتا پہناتے ہیں ان کے بچوں کو ہم کھینچ کر کے ریوڑ کی طرح ان کا طریقہ ہے ایک جگہ پالائیں گے ایک جگہ ایک, ایک بلڈنگ میں رکھیں گے اور وہ ان کی تربیت جیسی چاہیں گے کریں گے ظاہر بات ہے بچوں کو لے جائیں گے یہ قانون بنا دیا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اس طرح کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا اعلان کیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہجرت کرائیے اور وہ مشورہ لے رہے تھے تو اب کیا کہا جائے بیچارہ دین ایمان بچانے کے لیے بھاگ है। اسمانی زبان جانتا ہے فرانسیسی زبان جانتا ہے عربی جانتا ہے کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے دور بھی نہ ہوتا ہم نے کہا بھائی یہی کر سکتے ہو کہ قریب کے کسی ملک میں مغرب افسا یا ڈزائر یا اور کہیں اپنے بچوں کو رکھو پلیں اور تم مہینہ دو چار مہینے پر ادھر آ کر کے اور دعوت کمپلیٹ کرتے رہو بچارے ایسے گھبرائے ہوئے ہیں یقیناً کہ یعنی وہ بچارے سوچ رہے ہیں کیا کریں ہم بچوں کو ہم سنال نہیں سکتا اب یہاں سے نکل جائیں نکل جائیں تو سب تو جا نہیں سکتے اور ان کی وجہ سے بہت کچھ حرکت الحمدللہ دین کی بلکہ سلفیت کی بہت کچھ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی لوگ الحمدللہ للہ سلفیت کو بہت زیادہ قبول کر رہے ہیں ایک ہی مجلس میں وہ سمجھ جاتے ہیں نوجوان کہ اصل دین کیا ہے ان کے باپ دادا تیجانی مسئلہ تیجانی تصوق کے عقیدے سے کہ موتقد اور غلط قسم کے اذکار وغیرہ کرتے ہیں لیکن بچے پہلی مجلس میں سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہے اور چھوڑ دیتے ہیں یعنی یہ اتنا سادہ فطرت کے ہیں حکومت نے دیکھا کہ اب ان کو کسی طرح پابند کرنا چاہیے تو اب اس طرح کے کنڈے استعمال کر رہے ہیں وجہ یہ کہ وہ جو دو تین چار ہفتے پہلے جو مارا ہے پانچ چھ صحافیوں کو یا بارہ صحافیوں کو اس کی وجہ یہ قانون منا رہا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے حضرت امام ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب بھی کسی جذبہ امر بالمعروف سے غیر سنت کے طریقے سے لوگوں نے سختی کر کے اور تلوار اٹھا کر کے کام لیا تو اس کا نقصان اور ہی زیادہ رہا سبحان اللہ ابن تیمیہ کے زبانے میں چھ سو آج سے چھ درہ دو چودہ آٹھ سو سال پہلے بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے تو اس طرح کا ان کا تجربہ کہتے ہیں تجربہ شاہد ہے کہ یقیناً ان سب سے نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد جو ایک مقدس فریضہ ہے اور وہ حق کے راستے میں اگر کوئی آ کر کے روکنا چاہتا حق کو تو ان سے دفاع کے لیے جو فریضہ استعمال ہو رہا ہے وہ جہاد ہے اور جنگ کچھ اور ہی ہوتی ہے جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے جنگ کسی ایک عورت کی وجہ سے دسیوں سال جنگ چلتی رہی ہے اسی تاریخ میں بھی آتا ہے کسی ایک عورت کی بنا پر جنگ جنگ آپس میں یہودی اور نسارہ میں اور اس چیزوں میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاد جو مقدس خریدا ہے اس کو غلط نہ سمجھے ہمارے نوجوان اور پھر اس غلط سمجھنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ کہ علما سے دور رہتا ہے یہ بھی ایک چیز دھیان میں رکھیے میں نے جو کچھ جمع کیا ہے اس سلسلے میں وہ سبب کیا ایسے بچے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں اب آپ سوچیں افغانستان کا ایک سس منظر رکھتے ہیں آپ سامنے اس وقت یقیناً جہاد مقدس اور روس کو بھگانے کے لیے سب نے محنت کی لیکن جس دن روس جانے لگا وہاں سے تو بے وقوفوں نے اعلان کیا دیکھیں انہوں نے کیا اعلان کیا اور اسی دن میں نے کہا اب ہمارا دوسرا رخ جو ہے روس نکل کے جانے لگا تو وہاں کے افغانیوں نے اعلان کیا کہا کہ کی جس میں پتہ نہیں بلا دن تھا اور ظاہری تھے اور کون تھے ان سب نے اعلان کیا ہمارا دوسرا رخ اب فلسطین ہوگا وہ اللہ میں بیٹھا تھا طلبہ کے ساتھ اسی وقت میں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں یقیناً آپس میں اب لڑیں گے اور یہودی چھوڑیں گے نہیں ان کو ایسا مشغول کریں گے کہ اپنے میں لڑ کر کے وہ بے حال ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ محل پکا سے مقابلہ ہے فتح مکہ کہہ رہا تھا کہ نے جب کہ انہوں نے عہد توڑا تھا پیر رسول نے نہیں توڑا عہد توڑا انہوں نے تو اس کے پارداشت میں پیار رسول نے مکے پر حملہ کر کے اور فتح کرنے کی کوشش کی اور یہ کہہ دیا کہ کوئی خبر آگے نہ بھیجے مکے والوں کو خبر نہ ہونے پائے گویا حکمت سے کام لینا چاہیے لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہا کہ اب ہمارا آئندہ رک جو ہوگا وہ فلسطین کی طرف ہوگا لیکن نتیجہ ظاہر ہے کیا کچھ ہوا آپس میں لڑ لڑ کر کے ایسے حال ہو گئے کہ اب مسلمان مسلمان ہی کو قتل کر رہا ہے آخر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں کوئی بے, بے مقصد قتل ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں صرف یہ سوچ کر کے کہ ہمارے ہاتھ میں اب حکومت آ جا اور کچھ نہیں چاہتے ہو فلاں گروہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور اگر نہیں ہے تو پھر توڑ پھوڑ پولیس کو مارنا یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتنے سال تک چلے گا یقیناً اس کا کوئی اندازہ نہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں چند سال میں یہ معاملہ ٹھنڈ آ جائے گی یہ ایک ایسی چیز ہے شریعت میں سنت میں سنت کے روشنی میں اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ پورے طور پر